اسلام ابھی بگر صدیق رضی اللہ عنہ جب تمام اہل بیت اسلام میں داخل ہو گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احباب و مخلصین کو اس رحمتِ کبرا اور نعمت عظمہ میں داخل ہونے کی دعوت دی سب سے پہلے آپ نے اپنے صدیقی با اور محب با اور رفیق قدیم اور ولی حمیم یعنی ابو بکر صدیق کو ایمان و اسلام کی دعوت دی ابو بکر نے بلا کسی تامل اور تفکر کے اور بغیر کسی غور اور تدبر کے اول وحلہ میں آپ کی دعوت کو قبول کیا آپ نے صدیق کو پیش کیا اور ابو بکر نے تصدیق کی ایک ہی تصدیق نے صدیق بنا دیا چنانچہ حدیث میں ہے کہ میں نے جس پر بھی اسلام پیش کیا وہ اسلام سے کچھ نہ کچھ ضرور جھٹکا مگر ابو بکر کہ اس نے اسلام کے قبول کرنے میں کوئی ذرہ برابر توقف نہیں کیا صدیق کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے رگ و ریشہ میں صدق سرایت کر چکا ہو اس میں کہیں کذب کا نام و نشان نہ رہا ہو صدق اس کے نزدیک حلوہ اور اصل سے زیادہ لذیذ اور شیریں اور کذب حنزل سے زیادہ تلخ ہو اس لیے ابو بکر صدیق نے پہلے ہی وہلہ میں بلا کسی توقف اور تردد کے تصدیق کی رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ابو جہل کے زیب نے پہلے ہی بحلہ میں تقزیب کی سخط اللہ علی علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ غالباً ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ خصالِ حمیدہ اور اخلاق پسندیدہ میں بکر یعنی اول اور سابق تھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب دریافت کیا گیا کہ سب سے پہلے کون مسلمان ہوا تو یہ ارشاد فرمایا کہ رجال احرار یعنی آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر اسلام لائے اور عورتوں میں سے حضرت خدیجہ اور غلاموں میں سے حضرت زید ابن حارثہ اور لڑکوں میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ اجمعین وجہ اس کی یہ تھی کہ بیست میں پیشتر ہی ابو بکر صدیق آپ کے محب خاص تھے آپ نے بغرض تجارت جو سفر کیے بعض سفروں میں ابو بکر بھی آپ کے ساتھ رہے ہیں اور جو آیات نبوت اور علامات رسالت اس سفر میں پیش آئی ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت خدیجہ کی طرح آپ کی نبوت و رسالت کا پہلے ہی سے یقین اور اذہان تھا اس لیے بلا تعمل اس کی تصدیق کی ابو بکر اسلام میں داخل ہوئے اور اسی وقت سے نشر و اشاعت تبلیغ و دعوت میں مصروف ہو گئے احباب خاص پر اسلام کو ظاہر کیا اور دین حق کی دعوت دی چنانچہ آپ کے رفقا اور مصاحبین میں سے آپ کی تبلیغ سے یہ حضرات اسلام میں داخل ہوئے عثمان ابن عفان زبیر ابن عوام عبد ابن عوف طلحہ بن عبید اللہ بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ اعیان قریش اور شرفا خاندان آپ کے ہاتھ پر اسلام لائے ابو بکر رضی اللہ عنہ ان سب کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سب نے اسلام قبول کیا اور آپ کے ہمراہ نماز پڑھی بعد ازاں یہ حضرات مشرف ب اسلام ہوئے ابو عبیدہ عامر بن الجرح ارقم ابن اب الرقم مزعون ابن حبیب کے تینوں بیٹے عثمان ابن مزعون، قدامہ ابن مزعون، عبداللہ ابن مزعون، عبیدہ بن حارث سعید ابن زید بن عمر بن مفیل ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب، یعنی حضرت عمر کی بہن اسما بنت ابی بکر خباب بن ارت عمیر بن ابی وقاص یعنی سعد ابن ابی وقاص کے بھائی عبداللہ ابن مسعود مسعود ابن القاری سلیت بن عمر عیاش ابن ابی ربیعہ اور ان کی بیوی بی اسماں بنت سلامہ خنیس ابن خضافہ عامر ابن ربیعہ عبداللہ ابن الجہش اور ان کے بھائی ابو احمد ابن جحش جعفر ابن ابی طالب ان کی بیوی بی اسماں بنت عمیس ہاطب ابن الحارث اور ان کی بیوی بی فاطمہ بنت مجلل اور بھائی خطاب بن حارث اور اس کی بیوی بی فوقحہ بنت یسار معمہ بن حارث صاحب ابن عثمان ابن مزعون مطلب ابن اظہر اور ان کی بیوی بی رملہ بنت تب اوف نعیم ابن عبداللہ النحام عامر ابن فہیرہ ابو بکر صدیق کے آزاد کردہ غلام خالد ابن سعید ابن الاص اور ان کی بیوی بی عملیہ بنت خلف حاطب ابن امر ابو حضیفہ بن قطبہ واقع ابن عبداللہ بکیر ابن ابدیا لیل کے چاروں بیٹے خالد عامر عاقل اور ایاس عمار بن یاسر سہیب بن سنان عبداللہ ابن جدعان کے آزاد کردہ غلام رضی اللہ تعالیٰ انا وانحم اجمعین جب نماز کا وقت آتا تو آپ کسی گھاٹ یا درہ میں جا کر پوشیدہ نماز پڑھتے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ اور حضرت علی کسی درہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ یکا یک ابو طالب اس طرف آ نکلے حضرت علی نے اس وقت تک اپنے اسلام کو اپنے ماں باپ اور امام اور دیگر اقارب پر ظاہر نہیں ہونے دیا تھا ابو طالب نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر دریافت کیا کہ اے بھتیجے یہ کیا دین ہے اور یہ کیسی عبادت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا یہی دین ہے اللہ کا اور اس کے تمام فرشتوں اور پیغمبروں کا اور خاص کر ہمارے جد امجد ابراہیم علیہ السلاتو و تسلیم کا دین ہے اور اللہ نے مجھ کو اپنے تمام بندوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے سب سے زیادہ آپ میری نصیحت کے مستحق ہیں کہ آپ کو خیر اور ہدایت کی طرف بلاؤں اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ اس ہدایت اور دین برحق کو قبول کریں اور اس بارے میں معین اور مددگار ہوں ابو طالب نے کہا اے بھتیجے میں اپنا آبائی مذہب تو نہیں چھوڑ سکتا لیکن اتنا ضرور ہے کہ تم کو کوئی گزند نہ پہنچا سکے گا بعد ازاں حضرت علی کی طرف مخاطب ہو کر کہا اے بیٹے یہ کیا دین ہے جس کو تم نے اختیار کیا ہے حضرت علی نے کہا اے باپ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کچھ وہ من جانب اللہ لے کر آئے اس کی تصدیق کی اور ان کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہوں اور ان کا متبعہ اور پیرو ہوں ابو طالب نے کہا بہتر ہے تم کو بھلائی اور خیر ہی کی طرف بلایا ہے ان کا ساتھ نہ چھوڑنا اسلام جعفر ابن ابھی طالب رضی اللہ عن ہو ایک روز حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشغول عبادت تھے حضرت علی آپ کے دائیں جانب تھے اتفاق سے ابو طالب ادھر سے گزرے جعفر بھی آپ کے ہمراہ تھے آپ کو جب نماز پڑھتے دیکھا تو حضرت جعفر سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے بیٹا تم بھی علی کی طرح اپنے چچراد بھائی کے قوت بازو ہو جاؤ اور بائیں جانب کھڑے ہو کر ان کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاؤ جعفر رضی اللہ عنہ سابقین اسلام میں سے ہیں اکتیس یا پچیس صحابہ کے بعد مشرف ب اسلام ہوئے اسلام عفیف کندی حضرت عباس کے دوست تھے عطر کی تجارت کرتے تھے اسی سلسلے تجارت میں یمن بھی آمدرف رہتی تھی عفیف کندی فرماتے ہیں کہ ایک بار مینا میں حضرت عباس کے ساتھ میں تھا کہ ایک شخص آیا اور اول نہایت عمدہ طریقے سے وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا اس کے بعد ایک عورت آئی اس نے بھی اسی طرح وضو کیا اور پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی پھر ایک گیارہ سالہ لڑکا آیا اس نے بھی وضو کیا اور آپ کے برابر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا میں نے عباس سے پوچھا یہ کیا دین ہے حضرت عباس نے کہا یہ میرے بھتیجے محمد ابن عبداللہ کا دین ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور یہ لڑکا علی ابن ابی طالب بھی میرا بھتیجا ہے جو اس دین کا پیرو ہے اور یہ عورت محمد ابن عبداللہ کی بیوی ہیں عفیف بعد میں مشرف ب اسلام ہوئے اور یہ کہا کرتے تھے کہ کاش میں چوتھا مسلمان ہوتا اسلام تلحا رضی اللہ عنہ حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ میں بغرض تجارت بسرا گیا ہوا تھا ایک روز بسرا کے بازار میں تھا کہ ایک راہب اپنے سومیا میں سے یہ پکار رہا تھا دریافت کرو کہ ان لوگوں میں کوئی حرم مکہ کا رہنے والا تو نہیں طلحہ نے کہا کہ میں حرم مکہ کا رہنے والا ہوں راہب نے کہا کہ کیا احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا میں نے کہا کہ کون احمد راہب نے کہا عبداللہ ابن اب عبد المطلب کے بیٹے یہ مہینہ ان کے ظہور کا ہے حرم مکہ میں ظاہر ہوں گے ایک پتھریلی اور نخلستانی زمین کی طرف ہجرت کریں گے وہ ہوا آخر المبیا اور وہ آخری نبی ہیں دیکھو تم پیچھے نہ رہنا راہب کی اس گفتگو سے میرے دل پر خاص اثر ہوا فوراً مکہ واپس آیا اور لوگوں سے دریافت کیا کیا کوئی نئی بات پیش آئی لوگوں نے کہا ہاں محمد امین نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ابن ابھی قحافہ یعنی ابو بکر ان کے ساتھ ہو گئے ہیں میں فوراً ابو بکر کے پاس پہنچا ابو بکر مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے حاضر ہو کر میں مشرف و اسلام ہوا اور آپ سے راہب کا تمام واقعہ بیان کیا اسلام بن بقاس رضی اللہ عنہ صادب ابن ابھی وقاص فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام لانے سے تین شب قبل یہ خواب دیکھا کہ میں ایک شدید ظلمت اور سخت تاریکی میں ہوں تاریکی کی وجہ سے کوئی شے مجھ کو نظر نہیں آتی اچانک ایک ماہتاب طلوع ہوا اور میں اس کے پیچھے ہو لیا دیکھا تو زید ابن حارثہ اور علی اور ابوبکر مجھ سے پہلے اس نور کی طرف سبقت کر چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت اور اپنے رسول اللہ ہونے کی شہادت کی طرف تم کو بلاتا ہوں میں نے کہا اشد اللہ الہ اشد محمد رسول اللہ اسلام خالد بن سعید ابن رضی اللہ عنہ سابقین اولین میں سے ہیں چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں اسابہ اسلام لانے سے پیشتر یہ خواب دیکھا کہ ایک نہایت وسیع اور گہری آنکھ کی کھندک کے کنارے پر کھڑا ہوں میرا باپ سعید مت کو اس کھندک کی طرف دھکیلنے کا ارادہ کر رہا ہے ناگہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور میری کمر پکڑ کر کھینچ لیا خواب سے پیدار ہوا اور قسم کھا کر میں نے یہ کہا و یہ خواب حق ہے ابو بکر کے پاس آیا اور یہ خواب ذکر کیا ابو بکر نے یہ کہا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کچھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے یہ اللہ کے رسول ہیں ان کا اتباع کر اور اسلام کو قبول کر اور انشاءاللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے گا اور اسلام میں داخل ہوگا اور اسلام ہی تجھ کو آگ میں گرنے سے بچائے گا مگر تیرا باپ آگ میں گرتا نظر آتا ہے پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو کس چیز کی طرف بلاتے ہیں آپ نے فرمایا میں تجھ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں جو ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ بتوں کی پرستش کو چھوڑ دو کہ جو نہ نفع اور ضرر کے مالک ہیں اور نہ ان کو یہ علم ہے کہ کس نے ان کی پرستش کی اور کس نے نہیں کی خالد کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول برحق ہیں اور اسلام میں داخل ہو گیا باپ کو جب میرے اسلام کا علم ہوا تو مجھ کو اس قدر مارا کہ سر زخمی ہو گیا اور ایک چھڑی کو میرے سر پر توڑ ڈالا اور پھر یہ کہا کہ تو نے محمد کا اتباع کیا جس نے ساری قوم کے خلاف کیا اور ہمارے معبودوں کو برا اور ہمارے آبا و اجزاد کو احمق اور جاہل بتلاتا ہے خالد کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ سے کہا واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچ فرماتے ہیں باپ کو اور بھی غصہ آ گیا اور مجھ کو بہت سخت سست کہا اور گالیاں دی اور یہ کہا کہ اے کمینے تو میرے سامنے سے دور ہو جا واللہ میں تیرا کھانا پینا بند کر دوں گا میں نے کہا کہ اگر تم کھانا بند کر لو گے تو اللہ عز و جل مجھ کو رزق عطا فرمائیں گے اس پر باپ نے مجھ کو اپنے گھر سے نکال دیا اور اپنے باقی بیٹوں سے کہا کہ کوئی اس سے کلام نہ کرے اور جو اس سے کلام کرے گا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا خالد بن سعید اپنے باپ کا در چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر آ پڑے آپ خالد بن سعید کا بہت اکرام فرماتت ہے انسان کسی کا در چھوڑ کر زلیل اور رسوہ نہیں ہوتا مگر اللہ عز و اور اس کے رسول کا در چھوڑ کر کہیں عزت نہیں پاسکتا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولیکن المنافقین لا يعلمون اور اللہ کے لیے ہے عزت اور اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے لیکن منافق جانتے نہیں اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ عزت تو ایمان میں ہے کفر میں تو ذلت ہی ذلت ہے کفر میں تو عزت کا امکان ہی نہیں خالد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا باپ ایک بار بیمار ہوا تو یہ کہا کہ اگر اللہ نے مجھ کو اس مرض سے عافیت بخشی تو مکہ میں اس خدا کی عبادت نہ ہونے دوں گا جس کی عبادت کا محمد حکم کرتے ہیں خالد کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میرے باپ کو اس مرض سے اٹھنے کے قابل نہ بنا چنانچہ اسی مرض میں میرا باپ مر گیا